ان سرا دستان کی و زوار سروا تو اسراد میں گرانی کی ہوسن سرا دست بانی جدو سرا دست مسداب سدے نودار نوت مارو چھ ہراسن ہارت وارف مسدار دسرا دوستی چ مسداخار چ ان ہراسن ابدے کی اقتدار نے تو پندوک تو پورا پار شرمشائی کشمیری احمد ذکر کی سرواتم کے جہاب شوے تم کی کے جہاب شوئدے سرات زہاتم کے جہاب شدے تم کی جہاب شوے دے شو دا گن اخوار دی لیکن راجیہ ہروات اثہ ہروات مافق دہاد رجا کے ان نہ دہنا پری تنمیزم پری تنسی سکم سبدار دے شوابی پر مشہور دیراپام در رحمت اللہ دے ان ہراسر اور آپ کے سماط حسن سمرن دا گر مقامات کی ترمیز ادازی گئی یہ بھی ثابت نہ تھا مقابل کے عالمی عبد اللہ مدنی جو استاد امام بخاری ثابت تو ترجے حمای دینا مر گئی حدث العام سماح حدث حسن ما و قد سمع ملوه و هذا سماح فارد دليل و سدقر قرار بعسان و قرار ابو حدث سامرات حدث حدث حسن و قرار ابن عباب ابن عمر صلاط و صلاط الصبخي لا يدساب و اماما كهما مشابه داره ولكن شعفت رون قرار كذا صلاط عصر و بي حدثنا ابو موتا محمد ابن بسرنا خذر فراقراش بن عناس عام حبيب ابن شهير فارد قرار لا داخل دليل لنبقى كم تعوازي کر ق وقت سمے دا داوی اس بار آن کو اکال محمد الحسن حبی اما محمد سنو میر جت پوس وقت حسن ممن سمے حادث صاحب کا جتا حادیث صاحب کے اچانک غرض رہے محمد حبیب اماد جتو پھوس کو پکار انتظار کرے دو سما ثابت رواج دان سی دا ہمری پسما بھائی قدام دماغ بخاری رکھا اکرا دی کر دوبارہ دیر واقعات